لوٹ اللہ حبیب اللہ. یا سیدی یا تم نیلا وعلا گا و سب یا سیدی مکین قلوب المؤمنین مر سام السلام علیکم آواز خول سا بند کی تھی جل مجد سمجھ لا ابالی کی شان رکھنے والے بے پرواہ آج رانا فریاد ہے کہ شان غفوری و رحمانی ددکا ناچی ن نقش و شیتان دنیا آخرت دے ہر شرط تو کامل نجات اور پناہ تاخرے دین, دین حق دے چلنے کی توفیق بخشے سابقہ موضوع تسلسل جاری حقوق اولاد اچھا اجا آج اس کا اصاہ کی یہ خاص ہے خاص نمبر ہے وہ کیونکہ اے اولاد کی تعلیم کے حوالے اولاد کی تعلیم تربیت ماں باپ کا وا فرض ہے پچھلے فرائل بھی سنے نے حقوق سنے نے جو کچھ پیچھے بیان کیتا ہے وہ بھی ایک قسم کی تعلیم ہے لیکن اج یہ بیان کرنا ہے احادیث مبارکہ دی روشنی نار کہ ماں باپ دے دیکھی تعلیم تربیت فرض ہے اولاد دی بغیر چارہ نہیں وہ خلاصہ یہ بنے گا بھائی قرآن اور سنت کی تعلیم قرآن تو مراد قراندے مشائل دی تعلیم الفاظ دی نہیں جافظ آم رٹی پھر بھی نال پرانے مجید دی تعلیم والا فرض ادا ہو گیا ہے اگر اس ہو جاندہ ہے, تو ایت قبلہ کیسٹ ہی آ جاتی کیسٹ بھی پورا قرآن محفوظ کیتی کئی تو کیا آخ سکتے اب کیسٹ جہی ہے وہ قرآن دا حق کیتی تو کی کیتی کئی ہاں پھر کیسٹ کی فرق ہوا جی الفاظ اندر بھی آنے کو الفاظ نے کس کو بھی پتا کونی میرے کی پتا یہ بھی کونی میرے کی تو فائدہ کی بولتا کہ سٹ نمیز نہیں بھی قرآن مر حرام کرالا بارے دستا کی نبیا رسولوں کے بارے کی کتابوں کے بارے کی کے بارے کی مومنا کے بارے کی فاسکا فاجروں کے بارے کی قبر کے بارے کی حشر کے بارے کی دولت کے بارے کی جنت کے بارے کی فرشتوں کے متعلق ہاں کی حقوق کلا نے کی حقوق کو نے کی اللہ کے معرف کی اس حقائق نے جڑے اس بات اے ہوں کیسٹ اس بارے تو کوئی نہیں جاندی جانتے نہ جی ہی نہ جانے تو جا برابر ہی بول گل پہ کرنے قرآن دے مسائل اور آکام دی اور سنت تو مراد اے نہ سمجھانے بے خالی سر تگ رکھ لینی موہت رکھ لینی تو کسواگ تک لے سنت تو مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علاسلم ہاں قرآن اللہ تعالی کا کلام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک یہ قرآن دی تفسیر ہے یہ قرآن کا بیان ہے کیوں کہ قرآ کا بیان صرف صاحب قرآن سمجھا سکتا ہے، کر سکتا ہے یہ دیتا گیا اللہ دے پاک نبی آئے اس واسطے نے کہ تاکہ جو قرآن آکام ہیں جو قرآن دہارف ہیں نبی زبان مبارک نالی سمجھا دے، نہ لے اپنے امل کر کے بھی مساوے کیونکہ کوئی کتاب انہیں چیر بندے واسطے ہدایت دار نہیں بنتی جنہ چیر اس کتاب دوتے عمل کر کے وکھاو والا اور سمجھا نہ ہو کتاب بے, بے زبان ہے بے زبان کسی زبان والے دی بے زبان تو کھ نہیں ملتا انہیں چر جنا چر کو زبان والا نہ لمبے الرحمن <تصفيق> المل القرآن کالا الانسان علمہ البیان <تصفح> رحمان نے قرآن کی تعلیم دی خال کل انسان محمد پاک کو پیدا کروایا اللہ محل بیان بیان کی اس کو تعلیم دی کہ بیان کی میں کرنا ہے دیکھ لو ایک قرآن دی تعلیم ہے ایک قرآن دے بیان دی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی تعلیم بھی اپنے حبیب میں دی قرآن دی بیان دیانبیب <تصفح> خدا صلی اللہ تعالی وسلم کامل استاد نے نا تو سجڑا قرآن و سنت دی تعلیم جنہوں قرآن قرآن چھیا گیا کتاب سنت نکمت حکمت آ جا توڑنا ہو گل حکمت نہیں ہوتی جس خچ کو میں توڑ لوا توڑ لو فلانا توڑ لو اس خچ حکمت نہیں آتی لہذا فلسفیا دیا خچان جڑی حکمت نہیں ہوتے فلسفی دوسرے کی گل ترڑی خلا اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب کی زندگی رب دے پاک محبوب دے نورانی بیان ان توڑ کوئی ہے توڑا ہے جو توڑ ہے تو حکمت ہے حکمت بڑے محکمت محکمہ مضبوط آندر یار فلانے کا ایمان بڑا محکم ہے تو سجڑا کتاب و حکمت کہہ لو و سنت کہہ لو اس کی تعلیم ماں باپ اولاد ن دائی تے پکڑیا جائے گا اور میں بانہ کٹ کے آخنا پورے چیلنج نال کوئی مائی دیرے مقابلے چ بہ کاٹ کے آخ اس تو علاوہ فلانا علم فلانا فن جن نہیں پڑیا کیا مطلو رب جہنم سٹے گا اگر کوئی مائی کا ہے اس کے علاوہ ہاتھ کڑا کر کے محمد <سلام> اللہ, اللہ تعالا اگر ماں باپ نے قرآن و سنت تو علاوہ قرآن و سنت کے مسائل آکام تو علاوہ او جی فلانا نہ پڑھایا فلانی شہ نہ پڑھائی تو رب ان ماں باپ نان سپے گا اس کیسے ہور دا نام بھی کرو ہووی رب ضرور انہیں جانم سٹے گا سٹے گا تو پھر لانت فرض کی کتوں بنے کھڑے فرض دا تو تارک جہن بھی ہوں توجہ نہیں پڑتا فرض بنے کیونے نے پیوں بنائے فرد نے ماسٹر پروفیسر جنوب مرنے فرض آپ فر ہوگے جنوں چڈن گے ماں پیو چے تو جان نمے اولاد چی تو جان ہے فرض کہ سزا تلاد جو ملے گا تو صرف قرآن و سنت دی تعلیم چھڈن ملے گا معلوم ہوا فرض یہ ہوں میں تینو ہدیشہ سناوا گا حدیثاں ایش کہ تو حیران رہ ج جو مدنی سرکار دے زبانی قرآن و سنت دی تعلیم دا فرد ہونا سابت کر دسانے تعلیم سی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو یا باہر بندے بھیج کے جڑے تعلیم جہی تعلیم حضور سرکار دیوان دے سن لوگ اپنی نگرانی او تعلیم اے اویسی جنوں پرانو سنت تعلیم حدیث لکاو بھی کمال کی پر اللہ تعالیٰ دے اندر بھی مہربانی فرمائی جائے. پہلے نمبر سے پہ حدیث مسلم شریف دی ماں پیو نو حدیث سننا نہ پیا ماں تو سمجھے میں رب کا فرد پورا کہ کوئی من اولاد نہ میں نے جی اولاد دیتی رب کا حساب کرنا ہے میں کی کی کی بھٹا مسلم شریف کے ادیس البی پاک کے حساب نے آپ فرمانے جانا سن صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر دو سفر نمبر ایک سو انتالی وڈیا اربی والیا اے اے جلد کراچی دیا چھپیا ان سفید اسی جلد دے اندر اے حدیث یہ آدیش زیادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر کچھ لوگ آئے باہر دے فکانا رجالن قرآن لکا لینت ہو رہے لکا دینے آیا قرآن سننا دل بول بول بل بولو کوئی مائی دلال پھر مینو انگلش تے آلانتی جو کسٹل دے پہ وہ بھی کٹ کے دکھا رہے میں تو ادیفا لکھا رہا قرآن ہی لکھا رہا ہوں اگریزی گند جا کر جاگریز کا پتر ہو سکے تو میں کھڑا میں مستقفا سرکار حق کر پکا لو بہت ماہ رجا لن جو الگ قرآن وسلا رسول اللہ سڈے نل بندے ہوئے جو مرد پھر جوت نہیں توجہ نہیں درد آؤ یہ پتہ نہیں نکل آئی نارش کو بھی روانہ کرو یہ کر دلیاں نے روانہ کی تبلیغ توجہ نہیں درد بلو دلے والا کی پھرتے نے حمیب خدا دی بالگار اندر عورتیں کبھی بھی بار بار وہ تبلیغ سے جا رہی ہیں ہاں مسلمانوں رولا میں کھڑ کے کرنے بہت سما نے سڈے نال مرد بھیجو یعلمون قرآن والا سننا جڑے و سننا چلی تعلیم دیں قرآن ونتم دینا سائی لگائی نرج انسار سرکار نے ستر مرد انساری بھیج قرآن و سنت دین تعلیم دے جو کالو ل مدنی سرکار صاحب دوران کورا آخیا قرآن ماہر بھی ہوں سن قرآن آلم بھی ہوں سن قرآن ہوں سن ہر مرفت کی گل قرآن بھی جان گاؤں سن قرآن دے آمل بھی ہوں سن, سن راتی وہ جاگتے سن دن سن رات قیام کردے سن ان قرآن کا تاری کھا جا سی پورے رسوک پیڑنا پورا رسوخ پیڑنا ہوں تو کاری آخر جانا لگ رہا نش نشی من الشیطان الرجیم ٹی وی کھلا الرجیم اگو ٹی وی کھلا میری گل نہیں سمجھ آ لے مر آؤ بلا مانا یہ اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے تو سامنے بیٹھا بطور کھلیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاری نہیں کاری آخیا جا سر قرآن دا عارف عالم عامل عامل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نرما دے حافظ کے کاری پچھاندے ساتھ کیے آ رنگ ہوں سی ٹیلا خون نہیں جی سان سا پچھاڑ لیندے سا اے قرآن دا کاری قرآن سا نہیں دینا کھان نہیں اس ویلے دا کاری قرآن کا دا دے دا دا نال ہجویری آخ نا کہ داتا ہجویری کرولا ہوا تو اس ویلے کے کاری قرآن نہیں پہنچ سکتا لیکن جنہوں ولی اللہ کے سمجھ رہے ہیں نا آرف بلا نفس مارن اس دے ہاخر ہافر رو ہوں جاندے جان کر دے جاتا ہافر ہوں سن نفس صاف کر کے اللہ کے بلی ہوں انہاں ان آخیا جاندے سی خرا <تصفح> يقال لهم القرآ فی حرام فیم خالی حرام حضرت فرما میرا ماما مام نام حرام سی یعنی عزت والا احرام حرام نقل جی آم لفظ بولنا تو کرنا پے مسل آرام بھی تم آخیا جائے فیم خالی حرام میرا ماما بھی یعنی وہ حلت فرما میرا ماما بھی انہوں کے اندر شامل سدا نام حرام سی یخرا نام کرسو نبی لم دا کام کی سی رسول کریم صلی اللہ لا لا وسلم بارگاہ جن راستانہ نبوی دیکھ یقرا قرآن دے سن حکام کا مسائل کا سبج پڑھا سن یا تار لم ایک دوے کو سیکھ رہے سن کا رات نو کام ہوں سیوا کانو دل جدو دن آنا ہے یو ان مسجد کے پانی کھڑنا پانی بھر کے دو دو چشمے کو لیا کے ہرور پاک سرکار کی مسجد شریف کے اندر رکھنا ہرور پاک سرکار مدرسے استاد کے شگردہ دیا پگلات سنانا جنا سدکے جاو سویر او نونا جا پانی بھرنا ہے پانی بھر کے مسجد ہاں مسجد دن رکھنا میں مشکی بھر رکھنے میں تاکہ نمازی آنگ گے گرو اور خدمت یہ بھی پتھر دے دوستی جڑے لوٹے ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں کرتے میرے بھی قسم خدا بھی کر تو کے تو سمجھنے اور سن کے محبوب نے خدا دے محبوب سرکار دربار د استادوں کو سب کے ہاں سورے پانی بھر لے مسجد نبوئی شریف دن جمع رکھنا پھر فر اتوں فرق ہونا می کا بلونا جال نکڑیاں چگنا نہیں لکڑیاں چگڑا جنگل کے جا کے لکڑا چگڑیا جگ کے فل بھی ہو بیت دے آم آم سن پھر کھانا جو ملتا پینے کی شہ ملنی لے آنی لے آگ سفا تلر آئے وہ خرید کر کے آنی اللہ دام صدقہ کرنی اس مدرسے کے دے دردوشان جس دا نام سفا سی جڑا نبی پارک دے مسجد دے اور چبو تالی ولن فکرا گریبان اندازہ لگا رات کو قرآن بھی پڑھنا ہے آکام بھی پڑھنے حضور سرکار مسئلے مسائل سکھنے سکھانے میں رات ایک پتہ نہیں کن ویل کس وقت تک اس انفارمیشن اتنا فارے ہونا ہے رب کر کے فارغ ہونا ہے سونا جو آرام کرنا دن ہونا ہے نماز پڑھنی اللہ Inters, they, रख रख है है आ, اللہ لاکر پور جلا پانی مسجد کا پورا کرنا ہونا لکڑا چگنیاں محنت وے نگی پارک استاد نبی پاک کے مدرسے استاد بھی محنت وے لکڑاں چگڑیاں ویچنا بازار جنرل ویچ کے پھر جنہ پیسہ بننا جو کھونا گلا مال کٹا اس فکیر نے مسکی نے گلابوں نے ہزی تام لے جی درویش ہلو سکار کے بٹھے ہونے سفے والے سب سفا جنہوں آ کے جانے سن ہی جہے سو ٹو ٹوٹے سن جنہ کا کم ہی ہوئی سکی مشکی سن اتنے بیٹھے رہے انہوں کی طرف صرف اللہ کا کوئی دنیا دل نہیں سڑ جاندے رب سنے پیاسرے تو بچ رہے سن کا ذکر رب لوگ قرآن نے فرمایا لے لو فوٹار اللہ حقدار فقیر فکی جڑے بچوں درویش جن فکرا سروفی سبھی لڑے اللہ کے رستے اندر پکے گئے فرمائی اسروفی سبھی اللہ اللہ کے راستے میں روکیا گیا کی مطلب ہو کہ اپنے آپ نہیں بھٹے دردیش مدرسے ان رب ڈک چبایا ترسا اتنے بولو کوئی سمجھو تو سکھاؤ جو فرمائی اپنی قرآن میں لفظ کر ڈک کبایا کہ تبو سیکھو فرض پورا کرو تو پھر آپ اپنیا نو سمجھایا نہیں فرمائی پھر نو سمجھایا نے کھوتے جہے نے وہ آدھے لوگ جی منتھ کھانے لگتا تو ادھر آ جائیں اس وجہ سے کھوتے بھی ایویں آدھے سن کھوتے اللہ فرما جا بے خبر بنتا ہے انہاں کے حالات تو واقف نہیں بھی کن تنگی وہ جب ویخدی بے نیازی تو لا پرواہی ویکمجھتا ہے پر بڑے مالدار لوگ ہیں فرمائی جڑا بے خبر انہوں نے ویسدیا صحابا ہزار کم بار کوئی دنیا دا نہیں سی سرفرف باقی صحابہ دنیا دے کام بھی کرتے سن تجارت کرتے سن کھیتیا باڑیاں کرتے سن لیکن اصہب اسفا کن کوئی کام نہیں ہونا دنیا کا کام ہونا سی جی جاب کی ضرورت ہونی ہے وہ بھی پوری کری نہیں نبی کا کول ہر ویل بیٹھ کے مسئلے سیکھتے رہنا اس طرح صاحب سکھا توجہ نہیں چلتا بال اویل قانون جا لو میرا بےخبر جنہوں پتا نہیں سی انہیں ہارکھاسی انہوں کی بے بیا لاپرواہی نہیں کسی کی پرواہ نہیں فن رکھتے ہاتھ اگے نہیں سر فلادے سوال نہیں فر کرتے اپنے آپ مولا کی باہر گار دریا کے رکھ رہے سنگنی باہر گار دے مختارج بن کے مولا فرما ہے بے خبر بڑی مال ادارے پر مایا لوک حق بندا ہے کہ صدقات خیرات انہوں دے جان ہوں یہ اصاب سفا ستر جتر خرا لکڑ چگڑیا چگ کے ویچنیا جو کٹا ہونا اپنا بھی گزارا کرنا ہے خرچ بھی کرنا اب سفا خرچ کرنا ہے دوسرے گریب مشکی مبینے کے لوگ جہے وسکے سن ان بھی خرچ کرنا ہے فرمائی ہاں وہ محنت کرتے سنو انہوں نے تنخواہ کے ولیفری فر لگے ہوئے تنخواہ اسے مقدر کیتیاں حضرت عمر پان دور جسے تھوڑی کمی آئی دلی فرمائی کہ لوگ اپنا فریلا بنا شروع کر دن چر قوم کے اندر نبی پاک بھی تعلیم مبارک بھی خود کلام پوری سی, تو فرد بھی سی, دی سی, دی سی دی اور تنخواہ نہیں سن لینے آپ جائیں خود محنت کرنی ہے دن محنت کرنی ہے باقی دا دن نبی کا دن سکھا چلو جی فرمائی رجیے بول اور ایمان نال بسو ہوں ایمانسو حضور پاک سرکار نے باہر لفظوں آپ سرکار دے دار دسیا کہ حضور سرکار دے مبارک مدرسہ حضور پاک بھی مسجد شریف دے بچ مدرسہ ہوں ہاں کوئی بار وکری عمارت نہیں مسجد دے کے لپر جائک ہے سی تھے تھڑا گیا اتوں چھ کر دیا کھے بیٹھ کے سوندے بھی اوی سن کھے پیندے بھی اوے سن دین بھی اوی سیکھتے سن, سن, سن سبکے جانا مدینے کے تاج تار من, من دا دا دو سکھا من کا انداز ایڈا ساگا کہ بادشاہ دنیا کی سکھا اتنی کہنا یہاں نے ہی بادشاہ بنایا یہاں نے رقم جو بول سباہ آئیے و سنت کی تعلیم آئیے اصل تو اپنا پتر اے ہو جی اگر کوئی تھا خدا کرے لب جائے کبھی اتے تو اتھے بھیج کے آسا سمجھنے پتر خوبی سن دے نا میرے خیال میں اگر آسان رسول اللہ دے دور چندے نا تو ایک چسے سکول ہوں تو ایک پاس رسول ہوں اپنا رسول رچیتا جاب دینا سلیا تو بیٹھا نہ کٹو اپنا یہ جب دینا سبو جہل در کے سیدی لانڈا تبد اللہ دن بل جہنم قیامت ہمیشہ لینی تھی ہر میں پوچھنا قرآن و سنت تعلیم ہے تو امتی آخ سکون تعلیم ہے مجھے دستے صحیح یہ امتی ندی کے مقابلے آیا کہ میں ہے ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے کوئی آنکھا نہ ہوشتی اپنے آپ بنا دیکھی آخ رکھتا چشتی تھ مت پران یسالی معاشرہ چاہ چیز تو دلی فرمائی ہونا اور سونا ہوا سونا بول بول سبحان اللہ اس نبی پاک نے ہون سے حدیث لمی مبارک حدیث ٹڈو مدنی مدنی محبوب سرکار زبان ہو گل ہے اس لیے آپ نے مدرسے کی گل نبی صاحب ہی سیکھی ہوں مدی مال محبوب سرکار دا اپنا فرمان ہے طبرانی نے کبیر دندرام دندر منگری جلد نمبر ایک نمبر ستر حضرت الکما بن سعید بن عبد الرحمان بن افزا اپنے باب و اپنے اپنے دادے تو نقل پر فرما کالا قال بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد میں ہوں مل مسلگی نہ فرمایا رسول اللہ نے ایک دن تقریر فرمائی ختمائی شاد فرمایا کہ سرکار نے کچھ مسلمان کچھ لوگوں کے تعریف کی کئی مسلمانوں کے لاس کے خیر دکلات سکار نے لہار فرمائے سر مکا پھر حضور نے فرمایا ماں بال اقوام لا ولا نہ فرمایا کی گل ہے انہیں کیا حال ہوا لوگوں کو جڑے اپنے ہم سایا سکھا دی جنے ہمسا نو سمجھا نہیں سکھا دے والا تعلیم دیں ولایا نسیحت نہیں کرتے ولایام رو نہی کا حکم نہیں کرتے ولا اؤ برائی تو روکنے نہیں کی حال حاج ہوگا انہوں کا جڑے اپنے ہمسایا دین نہیں سمجھا آپ تو سمجھائی پڑے گا یہ ہوں نبی پا گئی زبان میری نہیں جو شرابا پتل تو سانو دس دو سمجھ دا جا دمنڈا جا سڈے کو لکیاں کہڑیاں گلا پہان کیا نکایا کہ یہ سب دین میں دیران ہوں اپنے ہم کو دین سمجھاتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا مرا یہ ان کو تعلیم نہیں دیتے والا نہاقی طور پر فرما رہے بنا فرما رہے کہ نسیحت نہیں کر دوکم نہیں کر دو ملا یانو نہ ہو برائی کہ نیکی کا حکم کرو برائی کو روکوا جا سمندہ جا بلا وما بالوا کو آمن یہ ہوں پہلو سکار نے سدنش فرمائی ان اے تعلیم دے تو جی لیں گے نہیں ہوں انہیں بیماری آئی تو سرکار نے فرما و مالوا کو لا یہ تال لنجی را محمد کا کی حال اپنے ہمسایا کو سکھ رہے نہیں پیسے وقت مدرسہ بنائیے نار جن پتا ہے تو کوئی پوچھے نہیں فرمائی ہے جن پوچھو مینو مدرفہ لب کے دو خبر ہے چشتی کو سو جانا ہے دجا نارا جا فرد بڑا سنا ہوا لے وہ فرد بنتا سنے سیکھا تو سکتا دین سمجھتے نہیں بلا یا نصیحت لیتے نہیں بننا ہے رو ن فرمالا رکسم لائیو حل من کون ضرور ضرور سکھاو ہوگا اپنے ہم سایا بھائی جو پکے ہونا بھائی جو ام ہونا ورد ورد دی ضرور سکھاور سمجھا کٹ پاگا سم لوگ میں سر جلدی جلدی دیا گا سما نازا گل کیتی سرکار تو ممبر تو آ گیا تھلے سرکار کی تکریر ہاں جی سادی کوئی سر نکلنی کوئی شیر نکلنا یہ تو سامان سکھایا پارا کو صحیح دس والا سارا دکھایا سارا مول بھی تو الگ ہی دکھاؤ بھی اسے سر سے لگی عدالت کی تھی بیٹا پتر سرکار جیڑا مسئلہ در مسلا کوئی ہونا ہے آپ نے اسے ضرورت محسوس کرنی آپ سرکار نے یار کٹھا کرنا ہے کٹھیا کر کے تو اٹھ ہے وہ مسئلہ بیان کرنا تقریر پوری ہو جائے میں نے حسان ہسانا بچ بڑا کچھ کرنا یہ بلا ایک تو سمر طریقہ میں خیال بلے ہوئے اگو میرے بلال ہرشی بیٹھا ہے مردو کا میں خیالے جو بڑی سنجیدہ قوم جت سر نہ لاوا شیر نہ پڑا ادو دو دی اتو نہ مارا تو صرف سنجیدہ گفتگو کرتا جا کے جتیاں پھاڑ کے کوئی پہ جانا ہوتے کوئی تو جانا ہوں دوری ہوج ہی ہو رہے ہیں جب کام بے شوری بن جائے تو پھر سانے بے شوہر بننا پڑے سان کتن کرنے پہ اگر وہ شور زندہ ہو جائے جب تو فا تو جانا سی بلے بلے بلے ملکا کے شیر فجنا ادھر مارتے اتنے مارتے لالا لالا ایڈا گڑا فار پھاڑ کے لوڑی اس واسطے بلو فرما جلس لام بے فلاح فلاح کہ زمانے لمانے حالات بدلکام بدلتے ہیں وہ احکام بدلنے کا بدلن مقصد ہے پھر اہ دیجھا پھر کئی مکروہ ہو جا توجہ بول سبحان اللہ ہزور سرکی گل کی تشریف لائے تھلے فکا والا من فراؤن اور آپس گلا کی پتا جی کو خبر لگی جی نبی پاک کنہ کا اشارہ فرمایا تو فکر پی گئے بھی حضور پاک سکار نے جو فرمایا بلین کرن لوگی ایک خاص کسی قوم کے بارے حضور فرمایا ہے تو پتا لگا جائے جی ایک بارے حضور نے گلتی کتا نے حضور سرکار نے انہوں نے خبردار اور جب آپس لوگ گلان کی تھی نا تو قال اشاری جی ہوم قوم والا نہیں جیان دین دے پورے ہمسائے ہم سائے جہ کوئی کاشتکاری والے نہیں تو کوئی جگڑا چہن والے بدو نہیں بدلی ہم شعے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہوں کے بارے گل کی اصلی جڑے قبیلے والے نے محلے والے جڑے نے اپنے ہم سارے کیوں نہیں سیکھا گیا ہزور سرکار عادت مبارک سی نا کہ زیادہ تر گل چھپا کے کردے سن نامزد نہیں سن فرما خاص مقام سے نامزد فرما سن جیو کی دی ضرورت محسوس کرتے ہر کہ حضور سرکار نے نا قوم دا کا ذکر کیا اگی اشاری دا ذکر نہ فرمایا جب یہ خبر پہنچی اشری کبھی لوگوں مطلب سرکار نے ایویں گلیں کی تھی وہ ہر حضور کی بال یا رسول اللہ وکرتا خیر کرنا چڑھیں سما پا لا یا رسول اللہ تو ذکر خیر چلے نال کہ سا ذکر فرکار ہو رہا کوئی یعنی آپ نے شرد سارے خلاف بولے گے کئی کے حقت بولے گے سرکار نے پھر فرمایا لا حل قوم جیرا لوگ ضرور ضرور اپنے روسایا سکھاو تعلیم دے بلا یا یا, یا انہم اور نسی حق بلا یا مرحم ان ضرور نسی دکن والا یل ہگم نہ ضرور روکن برائی پر والا منا کو نگم تو لوگ اپنے ہمسایا نصیحت حاصل کر سمجھ نہیں تو میں چھتی سرن دیا گا دن میں نکی فکال یار رسول اللہ پھر انہیں شریع ارد کی یار یا رسول اللہ آلو کیا تا مطلب یہ کہ اصلا تو علاوہ دوسرے جڑے ہنسا ہیں انہوں سکھائیے تو نصیحت کریے کو سمجھائیے پڑھائیے حر پا کے فرمایا ہاں پھر فر آپ نے اہی کلمات پھر دہرائے جہاں پہلو پھر دوہرایا اسی انداز ل ایک حضور پاک شرکار دل مبارک گل بچھا انداز کی رکھ دیں تو فرمایا کہ ہاں بھائی نہ نا. سبق دل میں بچھایا جا رہا, رہا تو کر کے میرے حضرت صاحب چلو بزرگ بار بار بار بار آپ گلان دہرے نا دوڑتفا فکن وغیرہ دور آئی ارور سکار نے پھر فرمایا اسے تحف نویل گئی یار سمجھ گئے ارکی ام ہلنا سنر تم یا رسول اللہ ایک سال کی مخلب دو نہ کر سب ہم پاک نے ایک سال بھی محل ڈپی کے سال دیکھ تین دین سمجھاؤ تعلیم دو نصیحت پوری کرو مار سل سلی اللہ, اللہ وسلم پھر پھر کار میں آئےت مبارک پڑی لوہائی ن لگی نا کفر میں بلی, بلی اسرائی اللہ لسانے داروں سب ابن مریم اللہ سر بہت نمبری اسرائی وہ ملو ہو گیا حضرت ڈاٹ کی زبان سے اساگر مریم مریم کی زبان سے ملازمین مطلب کہ پڑھنا اونے نے دسیا سونے بیان فرمایا کہ بنی سرفر جڑے سنانتی کا بڑے سن ایک دوسرے برائی برائی بند کر بند کر ایک کر بڑے بڑ کے اپنی متیاں سمجھایا لانتی بڑی جی سرد تین کی تعلیم دون سمجھا والا پرانے سمت دے سمجھا والا سرد کر دے رہا خبردار اور فرمایا اور کسا بھی لڑ جایا جی یہ بڑ جاؤ گے جب تو سب پرانو سمتری تعلیم چلتی آیت مبارک پڑھی دوسری حدیث بھی سابت کر دیمانے ہو گیا نے اپنی زبانی بیان کرا نبی نبیم تعلیم دیم بھی ہے قرآن بھی سنت بھی شریعت بھی حلال بھی ہے خلا دی جہاں نہیں پتا سکھا جہاں پتا وہ سکھاؤن ایک دونوں کا فرد بڑا جلدا نہیں سیکھے گا آپ انہوں نہ سیکھنا ہونا جہرا نہیں سکھا ویتا نا نے سجاوا بول رہی سجنا ہو اس طرح سے روزے پاک ترین سن تالا لے وہ سنم معلوم ہوا پورا سنت جس کو پڑنا ہو جرم ہے یہ کرنا اگے آزاد کرنا ایک حدیثہ ہو گئی بول بول بولو, بولو تیسری حدیث مولا علی مشکل کشار آئی علی والے بیٹھے گا نا علی نا بیٹھے جو پتہ لگ جانا ہے علی نکا آجی آپ کا ملانگ بنے بیٹھے ملانگ ملانگ بڑے کر رہے ہیں ہم تیرے تیرا فرم پورا کرنے کے لیے اور بترے ایسا صرف ایسا صرف دال کھو دال کھور تی ہاں ہتھوں علی پاک نے جانم ستا رہا ہے نا اپنے ہاتھ ہاں جی تاکہ جی کسان میرے نام کیتا میں تبدیل او کر امام خطیب محبت دخ دمبر ایک سفر نمبر ایک سو چار میرے کو موجود ہے زید بن ارکم فرماندے نے سمیت لالی اپنے ابھی تالے میں زید بن ارکم فرماندے میں مولا علی مشکل خوشحالی بن نبی تالے سن قال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم العلم علی ہوں شہیدان کا بھی پیو ہے تو گلیا دا بھی پاپ ہے نا تو سید لندن والے سید یونیورسٹی کھولی کرائی اخبار میں آپ سیاداتر ہے سرتا ہوں وہ تیرے گا سید محرط نبی دی امت بچے تیرے نات کا کیا مطلب آپ جو کرنا ہے حضور دی امت کا تو بہانت اے سید دشمن پورا آتا ہے تو دشمن میرا میں رسول بس مولا علی فرمان اللہ کو سنیا کی فرمانا سارے اوڑا علم لوگ نے تالیملے پھیلاؤ ملے دل بھی کرو اچھا پھر اگور سرکار نے اتھے تک گل روکی نہیں اگے تفسیر فرما دیتی علم میں کہڑا کیا کہ کوئی ڈنڈی نہ مار سکے <سلام> <سارے> سنت <سلام> و, و سنت <سلام> <صحصان> دے قرآن دی تعلیم مر دی کرو تو اگے نبی پاک نے فرمایا وقت دسونا مل لویا اللہ <سؤال> ان نے ملاحت فرمائی سرایا سچے تو حاصل کرے پرہیزگار ہو سنی صحیح اور عیسائی بھی ہے تو سکھ بھی لیے تو ہندو بھی ہے تو مابی بھی ہے لیے شیجا بھی ہے اللہ بھی ہے برباد ہیں اور برباد کیوں مستقفا کریم کا سایا ہوں ندی کے دیپ کا تو تمہیں برباد ہوجیا ہے تعلیم ہے جی تین دے رہا ہاں میں یہ فرض تو پورا کر رہا عمل والا فرض مینو رب تک پورا کراگا تعلیم دا فرض آخر نبی پاک جو اشرین وہ درخت کما پیر سکھا دے کیوں نہیں یا تو میرے ہمسائے جو میرا تو پورا ملک ہمارا تو میں روزانہ جنکھا ایماندار دسو کافر سچا کے کوڑا تو تین خدا ہے سچا بت پا سچا رسول لوگا منگتا ہے سچا ماں لمجی سچا تو فرمایا سچے تو لیا جر فرمائی من سب لینی آپ کی امتی لمبا اس کو پہلے سکھ لو جو میری امت کچھ لوگ نکل گئے میرے بعد جب ہوں آپ کو میرا آشی سلکی سکنگے کہ گمراہی بھی بنیاد رکھنے ملے کیا مطلب میری تعلیم دے مقابلے نیا کرے بیان کچھ میری تعلیم کوران سنت نے میری موت لوگ اٹھیں کچھ نبی شریت پورنہ طریقہ ختم ہو سکول کی تعلیم آئی نبی کا طریقہ موت بھی طریقہ ہر پاس ہوئی کا توڑ پہ آئے کوئی نہ معلوم نبی کر سکول گے گے نے فرمایا قدرت محمد بجانه <تصفيق> مريضاني لباكم من العلم من صادق خير لكم من الظهر والفدة تتمونها في سبيل الله اعطاكم <تصفيق> عياتك معلوم ہوا سجنا اربا روپے خرچ کر کے اللہ سے جان اللہ کے نام سے خرچ کرتا پھرے نا جا سبق میرے کو لے جمے دار ایک باپ علم کا مائ من سمجھا سو اللہ تھوڑا مہربانی پورا باپ میں تعلیم بل سنت ول قرآن جڑا بندہ ترے علم دی تعلیم سنت دی تعلیم قرآن دی تعلیم سکھا ملا جو اللہ سونے حکم سے امرت کرتا باقی سونا نے رسول ہی اللہ, اللہ دے رسول دیا سنتا خاصہ ہم لگے گا لکھ جب کرے گا انہوں سے سالا تھے فرشتہ تھلے پرابلم یونیورسٹی یا کسی سسول میں اگر تا زمین آ کے تھلے فرشتہ پروشائی کرا تو میری دبان خطو میں کسمیرا پیم جت کنجریاں کنجر بھول جان شیطان بھول جانا ویٹ کے سب کے جانے آلما دن کے تھلے آپ ہی رشتے پار لاؤں گے رتم گرا بول سب آر ابھی سنا ک ہزار واقع تو کافی نہیں لیکن میں جہے میں کھیل بھی ہوں تبردست تور پہ آپ آتا جیسے منع آئے نبی سونے کے سدکے اتنے میرے کو زیادہ منع آئے ہی آتے ہیں منافع نہیں آتے تھوڑے ہوں آئے کھڈنے ایک دوسرا انہوں ادروں یہ بھی پتا لگتا ہے جانتے ہیں بڑی ہوتا ہے سواد جمع سوادر کسی کسی پٹڑی کو کتاب کا حوالہ تلخیسوشا فرد کی بغدادی محدث دی صفحہ نمبر ایک سو چار جلدی دوسری الفقی خطیب بغدادی صفحہ نمبر ایک سفا نمبر ترتالی اس حدیث تراوی بھی مولا علی مشکل کش آل. آل. رسول اللہ نے فرمایا میری اپنے ابھی تال روی اللہ اور قال قال رسول اللہ صلی عزل اللہ اور رسلم کلو مل رفت سلا سوا ورام حدود نما روز حرام حدود احکام کون پشا چاہتے مالمی نے میم یہ حرام لال دل سات سو کبھی گنا جان ایک جنگ بھی بنتا کبھی گنا رکھتے گنو کھان سات گنو سولہ سارے یاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ دے جو ہیں انہوں کا تو کدر پہ نڈورتی سات سو آگے سری کا پتہ نہیں کی ہو سکتا سمجھنا ضروری ہے پسند ہوتا پتا نہیں کچھ پرانا سر مریدا کمریز کرنے تیار ہو کے بیٹھا پیس طرح دس لیا سجادہ اگر مینو دی تفصیل دس دے نا میں اپنے دباؤ کٹا رب کے فکیر تو ہو گئے جہے یہ سارے گنا جاندے من سارے حرام جاندے من پھر اسل پتا گزر لگی نا گزر کے پڑھ لگی مریض پالے پاؤ پوسٹ دیکھے پیڑ میں پتا لزر گئے آخر آخر ایمان ل جڑے اجکل پیر آم پیر مرید میں نو صرف مرید کرنے والی دعا سنا دینا تو میں کس میں یہ صرف میں نو سنا دے جب کسے دا ہاتھ ہے ہاتھ فر کے کی پڑائی د منہ چاہر ایک ان پوری ادیا وہ کلمات ادا کرا لینا میں یہاں تو ظلم میں تو نہیں اقبال فرمانا نی مسی سجادہ جا لسل جس مسلک بیٹھا سجا دسل سجا دا نشین مسلک بہنا بیٹھا ہائی کان ہے شاہین کے شاہینشیا میں میں بار تاک تے کبا باہ چا چولہا بالکل تو سارا کلاندر میں کمونے بن گئی چنگا کلاندر موبی آیا خردر دیا سب کا جناب جلد سب کا جا رہا ہے تیر سوچ نہیں اس واسے درد بڑے لگتا بولنا قسم خدا دی مرید کرنا کوئی من کیا کو مریض کرنے آ جا تو بڑے مرید میرے لائن لگی ہو گرامی نے ہاں جی پھسن جی آئے فصل پھسنے ساتے کئی آرید کہ بلا میں دعا منگنا چبا میں مرید ہوگا نہیں کرنا کتوں تو میں سمجھ نہیں, نہیں لگتی ہے کی تھی کہ میں اے مرید تو سن وہ پیر مرید نرید کر بیٹھا مرید ہو کے گیا مچ گیا ڈگ پیے واپس آیا چنگے کا مرید آیا آگا پیر جی تو میرا نظرانہ واپس کر کے آپ برت واپس لائے پیر جو کامل سی نا تو جو ہاتھ جڑا سا اس مریض کا تو سی لائن رسول اللہ تک پہنچے گا آڈر ہوا سکو میں کہا کیلا واپس کرا بلور فرمان فرمان رسول لات اللہ سونے آدیث حدیث سناو جمر پاٹ سدیق کی شان بھی تعلیم مستفا کا بیان بھی ہے نہ سنتا جا محدث دسنے ساکر کی تاریخ دمشک حدیث کی تاریخ کی مستنف کتاب اسی جلدیز کو سفر نمبر ایک سو چودہ بن ہراس ربی بن ہراس صاحبہ کی زارت کرنے والا مرد تابعی ہے یہ دو براسن ربی بن ہراس ربی بن ہراس اوہاں سو کھادی سی مولا جنہ چر دنیا چ پتا نہ لگے کہ تخش دسنگ نہیں ربی دن ہراش کے ردیا ہی دن ہراش دونوں کلاس ارد کی مولاد کری مہو ار ابا ہسیا ہی نہیں جیدیا پتا نہ لگے سن تو سڈے ری آئی بخش سویا فریاد اس سو کی رب سونے کے نال جب سال ہو گیا ہونا ایک سو ہو گیا ہوا کما با سا سب کما سائی سب نو مریا الہاری جی سی بنی اسرائیل سخی لال ان کا نبی و عمر قال کالا لاری لالی الہما ہوا نہ من جی نے ستما سر میرا کن سمایا میرا ارادہ ہوا اپنے ہواری دیکھ رہے سن میں انہیں گلوں جا کے میری امر کے لوگوں تعلیم سمجھنا تو فرنا بھی احکام شریعت مسائل دیا تعلیم دون وہ سڑک کے سارے بندیاں جنے ہی لہایا رحلیت ابو بکر امر باقی اک تنگی تاک رہ جدا نہیں ہوئی نام نل دس ہے مدنی سونے پر فرمایا ہے میرا ابو بکر ہو امر اک محبوب دیا کان مبارک اکان مبارک نے کان مبارک اک مبارک نے جہاں یہاں کا لانتی دشمن ہو سال ہوا گرماؤ اور کی قسم خدا دی ج بندہ سنتا کن لا لے را اکھ لالے وہ قسم خدا دی کرکان میرے پاک نویت کا دین چلے ہی اب بکر مرنا یہ نہ ہوتے نا سمجھا اکھان بھی کون تو کن نہیں پر نکتا ایک ایک سما بڑا بول سبحان اللہ نچا حضور نے کن پہ اک فرمایا ہے ابھی بکرا جا بندہ ہوگا نا نبی اکھا نہ ہو گئے ہاں جی کوتا ہوگی کیا مت نیچے گا کیونکہ فندا تہار سے پر جس نے کن سونا کونی نیامت والے دن اللہ تعالی نے کی انتیا تو نہیں اتھوں اتوں کی اتے کان دے گا قیامت میں پھر کرے گا امتحان حکم دے گا جی امل اوکھے کرے گا تو پھر کیونکہ کن نہ ہوا اتنے جہا بولا ہے نا انہیں ساتھ چاخ میں محلہ میں تو تیرا حکم سنیا سی مجھے کی پتا کہ تیری گل بالکل کردہ نہ میں تیرا قرآن سنیا نہ میں تیری حدیث سنی نہ میں تیرا گدیان سنیا تا کر کے اوپے نواں امتحان اللہ فرما فرماے گا انہوں کان دے گا پھر فرما فرماے گا جا ہوں دو گا ہمیں انہیں آیا میں تو نہیں جانا جی جن کی ہوگا تو پائے گا دوست کی ہوگا تو نہیں جائے گا رب فرماوے گا جڑا نہیں نہ جانا اتنے نہیں منیا جی اوکے سو لینا تو من لینا تو نہیں رکھا گیا کرتا تو سنتا تم تو بات لینا جڑا اس نے گنتی اتنے بھی آگے گا حکم فرما گان گا تو اتنے ہی منگا فرمائے کر دے کہ این سمجھ آخ ہو رہے آخ ہو تو دین مڑ بھی لاگو ہے اور کن نہ ہو تو دین لاگو ہی نہیں آئی آئی نہیں میرے نبی بنڈ کر کے نہ ابو بکر دیشان دسیئے وہ ہے جن وگوں کو عمر کو بغیر کے گزارا یہ خجر کنیا حدیث مبارک سنائی پانچ ہدیس گے سنائی پنج نبی پاک نے دسیا کہ قرآن و مت کی تعلیم اچھا تو ہوں تعلیم دیکھو دیکھو یار آپ کا کتنے اتر گیا کوئی مریا نہیں دنیا مردہ زمین تو ملو ہونے کی دی افیل جہاں چلانت پہ قوم تو یہ نہیں آگی وہاں دیا دی سوچیں ختم ہو جاتی ہوں دیکھو ایک تو کام سمجھایا گئی ایمان دسو آم روایت حضور سرکار دی کی مزدور گئی یہ حاصل کرو چاہے چین جانا پروا مانا جو بھی میں تم پہلے دس چکا بارہ بارہ اس علم اس علم کی تلاش سرکار نے حکم کروایا اچھا میں جی گل کری وہ کرنا کی ابرو ہی ہر پاس مولوی بھی تبدیل بحث کرتے ہیں چاہتے ہیں یہ معافی کرو چاہے چین جانا پڑے چیشتی پاس دور ہیں نا بال بول بولو بول. اچھا مدرسہ بیرون ملک والے طالب علم اس وقت پاکستان چھ کے باہر رکھے جا رہے ہیں کبھی جانے بال بال بولو آ جامع نہیں ہے جڑا ہے اخبار چاہا بھائی نیپال دا مڈا بخا اپنا کٹھا کر ویٹ کے تو باہر کو جانا ہے اچھا ہوں میں نہ کہ انگریز کی بکواس لندن تے پاکستان سے چین تے عراق سے جناب جتھے مردی اتے علم حاصل کرو چین جانا پڑے یہ حدیث کی خوشی تر گئے کیا نبی نبی حدیث پاکستان بنا جرمن تو باہر جان کیوں آئے بارونے مل کے تھپڑ کو سمجھ نہیں لگتی میری گھر یس ملک پاکستان اتنا پڑھیا نہیں یار بے کوئی لانچی تو بلے ہو گئی ایمان پتا نہیں کوئی ساڈے سرا کے کتری کے بیٹھے کتری نہیں شرما سکھ بھی شرما گے یہودی بھی شرما گے عیسائی بھی شرما گے یہسائی آخو عیسائی کی پڑی نے سکھ آخو سکھان کی بےجتی ہے یہودی آخو یہود کی بےجتی ہے ہندو آخو ہندو کی بےجتی ہے گلے آخو گلے کی بےجتی ہے بغیرت آخو بغیرتان کی بےجتی سور آخو کور کریں تی کن را دانت کم نے لب جی لکی بال سیکھنا کوئی اصل کلاس کے چل گا کوئی سامان سکھو کوئی منا نہیں پھیلو کوئی لوگ وانچی کے پتروں کے نبی پیاسے کہ جب مل آخیا گیا باہر نکل کر سکے چکتے کیلی پورا بروسہ شاخ رکھ دیں نبی ادیم بنا کی اجازت نہیں تو اس وان کی ورسے کو بھی لا لاتے سارے وبرسہ کی لڑ سارے محمد اربی الدین کی دل لوگ ہے اگوں بولے نہیں بولے نہیں فیکٹری تعلیم تو میں سمجھا دیتی ہے لیکن ایک ہوں ایمان ایک ہوں تعلیم ایمان پہلو تعلیم باغ یہ فلم کوئی مان دو مان بچا فرو ہوں یہو مدرسے میں تعلیم لین میں جانا گیا تو آپ افاڑے آپ ہی مان افا کیا یہ فیصلہ نہیں ہوا تیرے ملک کہ قرآن و حدیث کی ساتھ رکھنے والا نہ یعنی یہ مطلب رسول نہ میں قرآن نہ ہے صدیق سدیق ہے عمر نلائق کے کیوں انہوں نے محفوظ نہیں کی تھی انہیں ایلان سے بچواس بھی کرنیا ہردے کا کارتارے رچ عورتیں دیدار ہوتی ہیں مجسمہ سازی کا فن کیسا ہوتا ہے پاکستان کی کون سی لوگ کرنے پساف کرنے کی تھا ہے اس کو مطالعہ پاکستان کہتے ہیں ہاں مطالعہ پاکستان کو نمک کا پہاڑ کتنے اچھا جنک کے پہاڑ کا پتا نہیں نبی محمد نے کہ انسانیت کی خبر نہیں کہ حال بران کی کمی ہوئی وہ گلا مرک مرے ہونے تو رکھ دو بن دلہ میٹرک کرے پھر آہل ہے کیوں بن گئی میٹرک تو امام احمد روا برابر کا شریق بہت رکھ دے بادشاہی خود رکھنا ہوگے ابھی نبی پاک کے پاس الیو جانا ہوشتہ چل رہا ہے نہ سود ہوئے نہ ہوس کے ستر کا پہلا چٹ کے دے جا انسان ہلکا ہو اگلے ایک پڑے چلا کے پھر پران چرا ن لا کے پیر وصول نہ لے کے کیا میں پہنچا لینا تم گاؤں میں میرے لیے سولہ گسا کہوں بیٹنگ اسکول کے لائن میں میرے لیے میں پلان کروں پر میں قرآن کا رشمن دوں رسول سواق سے قرآن کی مجبور کس نہ لگو کئی مجبور کرو پی مجبوریاں سارا سچ کر کے پوریا کرتے لگا, مجبوری ہے. لگا, مجبوری, ہے. لگا مجبوری ہے قرآن کرنا دی مجبوری سب کے جہاں کیڑی مجبوری تو ابد ابو جہلی مجبور سی مجبور سکری باتوں مجبور تو. ابو جہاد شکلا ہاں جزیب لگی خواہ جی خبر عجیب مجبور میری گل آ جائے اسلے پہ ساری برادری ایک پاس ہو جائے کرنے تس دیا گے جب بھی گل ہے مجبور ہو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اپنی ریج کی خبر دین کی گل ہے ہرام حرام حرام کوسرے کوسرے دورے چوکھے بھیج دینا سوانت روانک نہ